الحمد اللہ و رحمت علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم سامع نگرہ میں ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوی شریف میں سے شریع اور حسن اباد فتح کی شرح درخت نمبر سات سو اڑتالیس تین سو نوے سات شروع شابی تک کے درست کی تعداد تھے اور تین سے نوے صرف اوراد فتحیہ کے درست کی تعداد ہے اور ہمارے سلسلے بعض اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماسل میں سے اسم سے مقدس الطیف کی و وادگر تو شریحات توضیحات میں ہیں جو علم علماء اسلام نے ہاں جی عالم عرفت نے ان کی جو تشریحات کے ہیں ان میں سے مختصر الفاظ مقابلوں تک پہنچا رہا ہوں ان میں سے جو ہے مختلف کتابوں سے پہنچائیں اور پانچوں نقطہ جو کتاب سے نقل کروں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں اس لفظ لطیف کے بارق بینی کے مفہوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے افعال میں لطف انتحق من لطافت و بارق بینی و حکمت اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں ہاں جی کہ تخلیق میں لطافت بار بینی و حکمت کی معرفت جو ہے اسے حاصل ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال کی تفصیلی معرفت اور ان میں تخلیقی مراحل میں انجام پانے والی دقائق جو اپنی قدرت کے مطابق معرفت حاصل کرے انسان جو اپنی صلاحیت اور استداعت کے مطابق تو اسے اپنی معرفت کے لحاظ سے اس کے لطف کی معرفت میں وہ پیدا کرے گا انسان کے جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے سے مقدس لطیف کی مارخت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کی تخلیقی و تربیتی مراحل میں اللہ نے جو لطافت اور بارقی و حکمتیں پوشیدہ رکھا ہے ان کی تفصیلات لکھنے کے لیے تو شدہ جلد کتابیں بھی ناکافی ہیں صرف چند موارد اختصار سے ذکر کرتا ہوں تاکہ اللہ الطی سمجھنے میں کچھ مدد مل سکے جن کتابوں سے ان کے حوالہ میں بات میں دے رہا ہوں لوگوں ہاں جی اس کی جو ہے لطف میں سے جو ہے جنین کی خلقت ہاں جی جنین کی خلقت مانگ کے شکم میں ظلمات ان سلاس کے اندر ہیں تین تاریخیوں کے اندر ہے اور اسی پیٹ میں اس جنین کی حفاظت کا نظام اس کی تغزیہ کا نظام غذا کا کھانے پینے کا یہ دونوں ناف کے ذریعے ہاں جی یہاں تک پیدا ہو جائے اس وقت ناف کے ذریعے سے ہوتے ہیں。پھر وہ منہ سے اپنا غذا لیتا ہے پھر اسے یہ الہام کہ تیرا غذا مانگ کے پستان میں ہے وہ اسے تھام کر خود دودھ ہی پی لیتا ہے ہاں جی خود دودھ پی لیتا ہے تارکی میں بھی جی وہ اپنا محلہ غذا بدونی کسی تعلیم کے جان لیتا ہے اور اپنا غذا حاصل کر لیتا ہے ٹھیک ہے پھر اول خلقت میں اسے دانت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جب تک ماں کے دودھ سے اس کا غذا مہیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ دانت نکلتا ہے شروع ہو دانت نکلنا شروع ہو جا ہوتا ہے پھر باہر سے غذا لینا شروع کر دیتا ہے پھر جب دان دے ہاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دے دیتا ہے تواہن غذا کو پیسنے کے لیے انیاب ہاں سوراخ کرنے کے لیے اور سنایا جو ہے کاٹنے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کر کے پھر زبان کا بولنے میں خارج حروق کے سلسلے میں بھی بڑا دخل ہے پھر منہ میں غذا کو آگے پیشے بھیرانے کے لیے زبان لے اور کتنی حکمتیں وہ اللہ ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا انہیں اعضاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا اگر ہم اللہ کے لطف کو باریک بینی کو اس کے تخلیقی مراحل میں ہاں جو ہے ایک لومہ غذا تیار کرنے میں دیکھیں تو ہم دنگ رہ جائیں گے دیکھو ایک لومہ کھانا جس سے ہم جو ہے تیار ہونے کے بعد بالکل آرام سے بدون کسی زحمت کے کھا لیتے ہیں اس کی تیاری میں کن کن اصلاح کرنے والے غیر مرئی موجودات نظر نہ آنے والے موجودات کے تعاون شامل ہیں جو کہ جو ہے ہی لاتوفسا ہیں جو کہ گنتی سے باہر ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے اس فیل کی تیاری اس فصل کی تیاری کرنے والے کسان کی خدمت اس کو پانی دینے والے اس کو تیار کرنے کے بعد کاٹنے والے پھر فصل کو بھوسوں سے الگ کرنے والے پھر چکی والے کی خدمت پھر آٹا گوندھنے والے کی خدمت پھر پکانے والے کی خدمت اور کتنے ہی معلومات کی شراکت و تعاون سے یہ ایک لغمہ تیار ہوتی ہے اور اسے ہم ایک طیب جو ہے کھانے کے صورت میں کھا لیتے ہیں اور اپنی صحت و سلامتی کو برقرار رکھتے ہیں پس اس لحاظ سے کہ اس ذات نے ان تمام کاموں کا تدبیر فرمایا اُس ہند تدبیر فرمایا اور یاد وہ حکیم ہے وہ ذات ہاں جی؟ تو اس لحاظ سے کہ یہ سارے کاموں کا تدبیر اس لحاظ سے وہ حکیم ہے اور اس لحاظ سے کہ ان تمام چیزوں کو وجود بخشا جوات ہے اس لحاظ سے اس لحاظ سے کہ ان کاموں کو ترتیب دے کر مرتب کیا گیا اس لحاظ سے وہ مصور کہلاتے ہیں اس لحاظ سے کہ اس نے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا عادل کہلاتا ہے اور اس لحاظ سے کہ اس ذات اقدس نے ان تمام مراحل تخلیق میں ہر قسم کے دقائق و طائف کو مد نظر رکھا اور کوئی کمی نہیں رکھا اس لحاظ سے اسے اس اس لطیف کہلاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے انما کے حقائق کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس ذات کے افعال میں ہاں جی ان تمام دقائق و ذرائع و لطف کو نہ جانے اس ذات اقدس کے اپنے بندوں پر لطف میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے جو ہے ان کے ضرورت سے زیادہ انہیں نعمتی عطا فرمائے وص اللہ نے روزہ رکھ سکیں تو روزہ رکھو نہیں رکھ جو متبادل راستے اور ان کی اودی سعادت کو بھی آسان بنایا اس ایزادہ ایزادہ نے کہ ایک مختصر مدت یعنی عمر میں مختصر عبادت سے سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے سو پچاس سال بہت زیادہ ہو تو ستر اسی سال عبادت کر لیتے ہیں ورنہ اکثر آج کل ساٹھ سال میں چلے جاتے ہیں تو پندرہ بیس سال تک تو پندرہ سال تک مکلف نہیں ہیں تو جیسے پچاس ساڑھ ساٹھ سال, سال کی مختصر عبادت اللہ کی بندگی پھر زندگی بر کے آرام و راہ نہ ختم ہونے والا آرام و راحت ایک سلسلہ کتنا آسان کریں جو ذات آبد نے تو ابودی سعادت کا اس کے اس مختصر عمل عبادت میں کوئی مقاصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ نا اس عبدی میں پہنچ اس ابدی سعادت کا اس کے اس مختصر عمل عبادت میں کوئی مقاصہ نہیں ہے یہ سب اس ذات اقدس کے اقدس کے الطیف ہونے کی واضح دلیل ہیں کہ بندوں پر نہایت مہربان اور نہایت شفقت والا اور نہایت باریک بینی کے ساتھ اس زندگی تمام جو اس کے بقا کے تمام وسائل ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مہیا کرنے والی ذات اللطیف لطیف ساز جس کے مہربانیوں کی لطف و کرم کی شفقتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اور یہ ساری باتیں میں نے المقصد الاسنہ کے دا شخص جو امام غزالی کی اس کے سفر نمبر سینتیس ہے اور لوام البینات کے سفر نے راضی کی ہے دو سو پینتیس اور دو سو چھتیس سے کی اور اس کے علاوہ جو ہے کتاب ہے خصوصیات اجمال حصنا اس میں جو ہے نمبر کتاب, نمبر چھے کتاب میں خصوصیات اجمال حوصلہ فرماتا ہے الطیف عربی لغت کے اعتبار دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ایک مہربان کے معنی میں دوسرا کثیف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے کسی وہ چیز ہوتی ہے جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم ہو کسی یا نکلیز یعنی موٹا ہجم رہنے والا طول لال عمر رہنے والی چیز ہاں جی تو یقینی بات ہے وہ تو ہجم رہنے والا طول لال عمر رہنے والی چیز حواس سے خمضۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے ہاتھ سے چھوڑا جا سکتا ہے لہذا فرمایا جو ہیں اور کسی وہ چیز ہوتی ہے جو حواس کے ذریعے حواس سے خمسہ مل کسی کے ذریعے محسوس و معلوم ہو بس لطیف کے معنی یہ ہوں گے یعنی وہ چیز جو ہوا کے ذریعے محسوس و معلوم نہیں کی جا سکتی ہو ہاں جی ہوا سے محسوس و معلوم نہیں کی جا سکتی ہو ان چیزوں کو جو ہے ہاں جی لطیف سے تعویر کیا ہے تو یہ توجہ کتاخہ دسما کے صفحہ نمبر تین سو پندرہ سے بندہ نقل کر رہا ہوں آپ مزید فرماتے ہیں اللہ ططیب جل جلال وہ ذات جو اپنے بندوں پر نرمی کرنے والا اور باریک بین کہ اس کے لیے دور و نزدیک یسان ہے اس اللہ کے لیے. ایسا باریک بین جس کی باریک بینی اور مہارت اس کی ہر ہر تخلیق سے چلک رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اور ساتھ ہی حضرت انسان کو دعوت نظارہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے وجود سمیت دنیا بھر میں چلتے پھرتے جانداروں اور ساکت و جامت بے جان اشیاء میں جھانک کر اپنے لطیف رف کو دیکھے ہاں اور اس کے صفات کو دیکھے اسے پہچانے اور اس کے احکام کو مانے تاکہ جو ہے اس اللطیف کے الطاف و عنایات کا جو ہے دنیا اور احد میں جو ہے وہ جو جائز حقدار بن جائے دنیا میں حرت دونوں میں جو ہے وہ جائز حقدار بن جائے تو حضر کرمی اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس سے مقدس کی پہنچے تو زیادہ مزید ہیں تو لہٰذا وہ ہم کل کے درست میں آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ لغت کے ذریعے سے مقدس کا جو ہے ایک نقطہ ریک یا تھا لہٰذا وہ بھی میں اسی دس میں شامل کر لوں تاکہ آنے والے عمل میں الطیف قرآن جل جلال الرآن پاک کے سلوان سے باعث ہو رہا ہے لہٰذا تو مختصر دو, دو چینس کے ہیں فلم نقطہ نمبر سات جو ہے اللہ اللہ الطیف جل, جل جلال ال کے التاخ و تحریک کے لطاع و دقاعی اور باریکینی کا جلوہ دیکھنے کے لیے جو ہے ہمیں اس عالم اکبر کا مطالعہ کرنے کی نہ ہمیں ہمت ہے نہ حوصلہ نہ ہمارے پاس وسیع علم ہے عالمہ یعنی اکبر پوری کائنات لیکن اللہ تعالیٰ کی تحلیق کے تخلیق کے لتائف و ذقائق دیکھنے کے لیے انسان جو کہ عالم اصغر ہے خود انسان کو. اللہ نے عالم اذغر سے تابق ہے مولالی میں اس کا مطالعہ کافی انسان کے لیے خود کا مطالعہ کافی ہے جس کے بارے میں آہل دانش نے کہا ہے کہ انسان ایک موجود ناشنختہ ہے یعنی حکمت موجود جس کو نئی پہچان تک کا ماحول ہو اور سب سے زیادہ زراعت و دقائق و حکمتیں اسی حضرت انسان کے تحریک میں اللہ کی طرف سے کار فرما ہے اس کے آنکھ میں موجود لطافت و ذرافتیں کان و دماغ و دل و میدا و جلد دیگر تمام اعضاء پر ایک ہن اور اس کے جو ہے اندر مظاہر اور اندر موجود ذرائع لطائی و دقائق کے جو ہے دقائق کے پہچاننے میں سائنسدان اور علم طب کے ماہرین کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں انسان کے دل دماغ خانے اور اس کے جو ہے میدا جلد باقی تمام اعضاء کے اندر جو اللہ کی طرف سے ہاں جی جو دقائق زراعتیں حکمتیں ہیں جو نظام حاکم ہے انسان کے وجود کے تخلیقی مراحل میں ہاں جی اس میں جو ہے المطف کے ماہرین کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی معرخت ناخذ سے رہ جاتی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں انسان کو کما حق و پہچان لیا لطیف لطف ایک اور مانا کیا ہے گوتار و کردار میں نرمی و مہربانی کے ہیں لطف سے لطیف بنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رفیق و مہربان ہے ان پر رفقت والا اس لیے اس کے صفت اللہ یہ آخری توضیع کتاب شعر ہے اوراد فتح جو ہے اس میں لکھا ہے ایک سو سات سفر پہ تو اس طرح جو ہے اللّہ لغت اور علماء نے جو اس اسم مقدس کی جو توضیحات کی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا آگے انشاءاللہ آنے والے بس قرآن پاگی اسم مقدس کے بارے میں جو توضیحات ہے تو وہ بین کر